ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقابوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأفلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم منهم ما يعملون اور اگر اہمی کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کی پروردگار کی طرف سے ان پر نازک ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مین کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے کے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانا رو ہیں اور لم نمایاں ماضی رنگ واسوند ایسا <جَافرًا> <تصفيق> جو ایک شاد خدا کی طرف تم پر ناز ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیں اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچاس میں نے پیغمبر کا فرض ادا نہ کیا اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بے خدا منظروں کو ہدایت نہیں کرتا کہو کہ اے کتاب جب تک تم تورات اور کو اور جو اور کو جو تمہارے پرور دگار کی طرف سے تم لوگوں پر ہوئی نازم کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن جو تمہارے پرور دگار کی طرف سے تم پر نازم ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی خکشی اور قفر اور بڑھے گا تو تم اور بار پر افسوس نہ کرو لا پانی پاپری موس جی مِنْهُ پلو مارو ملو منو جو لوگ خدا پر اور روز آفرت پر ہی مان مانیں گے اور عمل نہیں کریں گے या وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ممناک ہوں گے ہم نے بنے اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان پر پیغمبر بھی بھیجے لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ ہم کی ایک جماعت کو تو جسلا دیتے اور ایک جماعت کو کر دیتے تھے. اور یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اندھی اور بہرے ہو گئے پھر خدا نے ان پر مہربانی لیکن پھر ان میں سے بہرے سے ہو گئے اور دیکھ رہا <سلام> <سلام> نی نو کال سرو واپی ویل نیا <eldots> <edits> uh... <us> <Sus> <Sans> لوگ بے شبہ کافر شب ہیں جو کہتے ہیں کہ مجمو کے بیٹے عیسا مسیح خدا ہیں حالانکہ مسیح کے سے یہ کہا کرتے تھے اسرائیل خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار دگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ فرق کرے گا خدا اس پر بحث کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دو زخم ہے اور ظاہم ہوئی کو مددگار نہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائد ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اخبار و عقائد سے بات نہیں آئیں گی تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے تو یہ کیوں خدا کی آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی بات ہو بخشی کرایا میم <تصالح> دو ابن <سيح> مریم تو صرف خدا کے پیغمبر پر تھے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم خدا کی بنی اور سچی فرم بردار تھی اور ایسی چیز پر جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے کہو کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناخت مواد والا طرف اور ایسے اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور, اور بھی افسروں کو گمراہ کر گئے اور نبی سب پد من پتم آن هم گاڑ كَانُ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اِلَيْهِ <فَاسِقُونَ> جو لوگ بنے اسرائیل میں قاطر ہوئے ان پر تابود اور عیشا اتنی مٹین کی زبان سے نارد کی تھی یہ اس کے نا پرمانی پر کرتے تھے اور حق سے تجاوز کیے جاتے اور برے کاموں سے جو وہ بتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ قاتروں سے دوستی رکھتے ہیں انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ ادا میں مبتلا رہے اور اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں نشدی نو دون اشو مرتن اکرب میم پوچھی امسین بہ موس وإذا سمعوا ما إلى من من ما من الحق يقولون مند وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء سر بہلو جن سکتی ہنہار پال دین سنہ جاسی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 اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک پندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا تو خدا نے ان کو اس کہنے کی بحث کے لیے بہشت کے بعد عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی سلا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہن نوی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ وَأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا الله الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تبعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلقتم واحفظوا أيمانكم فَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْبُرُونَ خدا تمہاری بے ارادہ قسم پر تم سے محافظہ نہیں کرے گا لیکن پخصہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے محافظہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو عوصد درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و ایال کو خیرات دے یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو یہ میخصر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔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 يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانظار والقمار اجساما مرجيسون من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميسر ويكفتكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحزروا فإن توليتم فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعلوه إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب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 يا ايها الذين امنوا لا يبلวนكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم وريماحكم ليعلم الله من يخافه بالضيق فمن يتهادى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تخذلوا قيد وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجЗАَؤُوهُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ حَيًّا مُّهِيدًا وَعَذَابًا مُّهِينًا وَكَفَّارَةٍ مِّن دَمِهِ وَكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ الصِّيَامُ لِمَن ظَلَمَ مِنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ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 تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکے اور جو پہنے ہو چکا تو خدا نے معاف کر دیا اور جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب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 وہ ناپ چیزوں کی کسرت تمہیں خوش ہی لگی تو عقل والوں خدا سجڑتے رہو تاکہ نجات حاصل کرو یا غفور حلیم ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھے ہوئے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخش نے پر پردوار ہے اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئی تو ان سے ممکن ہو گئے ما جعل اللہ من وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهددون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من جميعا بما تعملون خدا نے نہ تو بہیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ بسیرا اور نہ بلکہ کافی خدا پر جھوٹ اخترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے اور جب ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے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 وضح ما جعل الله من بهيره مشرکین اپنے گدوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے جس پر سواری کرنا یا اس کا دودھ دوہنا ان کے نزدیک ممنوع تھا قران نے ان کی تفصیل بیان کی اور تردید کی بهیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار نر بچہ پیدا ہو اس کے کان چیر کر آزاد چھوڑ دیتے تھے صاحبہ جانور کو کہا جاتا تھا جو منت پوری ہو جانے پر بدوری شکرانا چھوڑ دیتے وسیلہ. بکری اگر نر اور مادہ بچے جنم دیتی تو نر بچہ کو نظر کر دیتے اور اسے وسیلہ کہتے تھے. وہ سانڈ اونٹ جس کے لطفہ سے دس بچے پیدا ہو جاتے وہ بھی نظر کر دیا جاتا تھا <tinyan> اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَتُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَهِناً اثْنَيْنِ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرَابِطِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَتَرَكَ مومنو جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ بصیرت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو اثر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عبت نہیں لیں گے وہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے فإن رسل على أنهما استحقوا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسما لذي الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما عددينا إنا إذا لمن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 خدا نہ ہدایت نہیں دیتا بولو سب نمتی إِنَّ أَيَّتُكَ رُوحُ الْقُدُسِ تُكَلِّمُنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَنَا لَمِنَ الْأَمْرِ لَعَظِيمٌ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَقْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَمُطَهِّرٌ مِنَ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 تو ہی گیا کی باتوں سے واقف ہیں جب خدا تمہاری والدہ پر تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نس پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دارائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں تھوک مار دیتے تھے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 شاہ اور جب میں نے حوالیوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ کہنے لگی کہ پروردگار ہم ایمان لائے تو شاہد رہو کہ ہم فرم بردار ہیں وہ قصہ بھی یار کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پر وردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خان نادر کریں انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے درو وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جاننے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں اللہ انی منذرہا علیکم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 خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں ایسا عذاب دوں گا کہ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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إِن تعذبهم فإنهم عباد وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين بہ <تصحن> میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجوز اس کے جس کا تون نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو, تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ رات بازو کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من صين ثم قضى أجلا وأجل مثمن عنده ثم أنتم ہر <تَفْسِبُونَ> طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور, اور اندھیرا اور روشنی بنائی پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے یہاں اور مقرر ہے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 و جعلنا من تحتهم من بعدهم اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مغلوں سے منہ پھیر لیتے ہیں جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی چٹڑا دیا سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استحدہ کرتے ہیں ہم ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فنمسوه بأيديهم قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا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 اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ صورت بھیج میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسر ہوتے رہے ہیں، جو تمسر کیا کرتے تھے ان کو تمستر کی سزا نے آ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 یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور یہ کہ تم اے پیغمبر میں نہ ہونا یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردکار کی نافرمانی فرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب کا خوف ہے جس شخص سے اس روز عذاب ڈال دیا گیا اس پر خدا نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے الْحَكِيمُ الخبیر اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت اور راحت ابا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ چیز پر قاتل ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے یار پونا يعرفون اللہ دین خسم پہن ان سے پوچھو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 ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ اختراع کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے اور جس میں ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہے جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجوز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے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 اور ان میں بات ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں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 اور اس سے بھی خبر ہے کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دو کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ہم لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پرور دگار کی آیتوں کی تقسیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی وہ پھر کرنے لگے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں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 حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرة على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على كهورهم على ساء ما يدرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا, ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون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 ان کے لیے جو خدا سے رکھتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں گور ہم <الْمُرْسَلِينَ> کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تقریب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تقزیب اور ایزا اور صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو نل جاست <يُجَعُون> اور اگر ان کی رو تم پر شاپ گزرتی ہیں تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھوم نکالو یا آسمان میں ڈھی پھر ان کے پاس کوئی وہ لاؤ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم ہر بیچ نادانوں میں نہ ہونا بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں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 اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہ, دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جمع آتے ہیں ہم نے کتاب یعنی محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتا نہیں کیار کی طرف جمع کیے جائیں گے <سطور> ومن يشأ يجعله على صراف مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو إلى الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تسكون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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزينناهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما قدوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون رب اور ہم نے تم سے پہنے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آرضی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں آرضی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے ان ان کو ان کی نظروں شایدان آراستہ کر دکھاتا تھا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہاتھ چیز کے دروازے کھول دی یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدا رب العالمین ہی کو سزاوار ہیں قل أرأيتم إن أخذ الله سماكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله موتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہیں جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشیں دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روبردانی کیے جاتے ہیں کہو کہ بنا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہراک ہوگا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنسلين فمن آمن وأفلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمستهم العذاب بما لا أقول لكم عندي المصير أفلا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندوناک ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سب انہیں ہو ہوگا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالی کے خدانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غائب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں خریدتا ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے کہہ دو کہ بلا اندھا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے <سلام>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 بي بعض لي يقولوا اه لا ايمان الله عليهم من بين الا ليس الله بعلم المشافري واذا جاء الذين يفتنون باياتنا فقل السلام عليكم كتب على نفسه الرحمه اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بات سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کے نسبت کہتے ہیں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 اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول پھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ وإِنَّ يَرَا بَيْنَكُمْ مِنْ رَبِّهِ وَذَلَبْتُمْ بِهِ مَا إِنْ دِيَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ فَالْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ قَيُّ الْفَاصِلِينَ وَلَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ اے پیغمبر سے کہہ دو کہ جن کو تم خدا کی سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا تمہاری خواہشوں کو پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو مرا ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تقریب کرتے ہو جس چیز یعنی آداب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ایسا حکم اللہ ہی کی اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے